آج اپنے سبق میں آپ تمام حروف کے مخارج کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے حروف حروف تہجی اٹھائی سے ان کے مخارج کا جاننا نہایت ضروری ہے مخارج مخرج کی جمع ہے مخرج کے معنی ہے کسی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں لیکن تجویز کی اصطلاح میں کسی عز یا حصہ عز سے جو تلفظ ادا ہوتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے لہٰذا قرآن پاک کے اٹھائیس حروف کے مختلف مخارج ہیں ان میں زبان کوالو مسوڑے دانت ہونٹ اور خلائے دہن یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہیں سے ان کے مخارے نکلتے ہیں سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ حروف حلقی کا ہے حروف حلقی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں حمزہ حمزہ عین ہائن خائن یہاں حمزہ اس لیے کہا کہ جو الف مدہ ہوتا ہے وہ خلائے دہن کی ہوا سے ادا کیا جاتا ہے حمزہ جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے کسی حرف کا مخری معلوم کرنا ہو تو اس کو ساکن کر کے پہلے علی زبر لگا دیجئے یا اس حرف کو مشدد کر دیجئے اب اس کا مخری معلوم کریں گے اب دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ آواز حلق کے نچلے حصے میں جا کر روکی اس کے بعد دوسرا حصہ ہے وسط حلق اب دیکھیے آواز درمیان میں آ کر روکتی ہے आ, आ, आ, आ. اب تیسرا حصہ جو ہے حلق کا وہ ہے اکسر حلق اوپر والا حلق اس میں ہے یعنی دونوں مخارج میں آواز حلق کے اوپر والے حصے میں جا کر روکی اب دوسرا مخرج ہے ہونٹوں کے حروف وہ ہیں چار با, با میم فا, فا وا اب اس کا مختلف معلوم کرتے ہیں اب اب, اب دیکھیے اب میں ہونٹوں کا وہ حصہ جو تری والا حصہ ہے وہ ملنے سے با ادا ہوتا ہے اب اب اب اس کا میم ام, ام اب ہونٹوں کا خشکی کا حصہ ملا تو میم ادا ہوا ام افاہ اف اوپر والے دونوں دانت جب نچلے ہوٹ کے اندرلے حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے اف وا غیر مدہ کیونکہ مدہ جو ہے وہ خلائے جہان کی ہوا سے نکلتا ہے آؤ اب دیکھیے اس میں آپ ہونٹوں کو اس طرح گلائی بنائیں گے کہ درمیان سے ایک سوراخ سے نظر آئے اور اس میں سے ہوا نکلے آؤ آؤ اس کے بعد آئیے کھردر تالو کے حروف تین ہیں ہے تا. تار فو, فو. د اس میں تا اور دال باریک پڑھتے ہیں پو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اب اس کے مکئی معلوم کرتے ہیں ایپ آپ دیکھیے خوردرا تالو استعمال ہوا زبان کا اگلا حصہ اور تالو کا جو خردرا حصہ ہے ان کے آپس میں ملنے سے یہ تینوں حروف ادا کیے گئے مسوروں کے حروف تین فا فا اور ذال تو باریک پڑتے ہیں اور وا کو کر کے پڑھتے ہیں یہ حروف مستعلے میں سے جو آپ پڑھ چکے ہیں اب جب اس کا معلوم کیا تو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا جو اوپر دانتوں کی جڑوں والا حصہ ہے اس جگہ جب لگتی ہے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں ان حروف کے مخارج آپ نے سمجھ لیے اب آئیے اس کے بعد جو باقی رہ گئے حروف ان کے مخارج آپ کو بتا دیے جائیں سب سے پہلے ہیں خلائے دہن کے حروف جو دہن کے خلا سے ادا کیے جاتے ہیں وہ تین جیم, جیم شین, شین یا, یا غیر مدہ تین حروف میں نے آپ کو بتایا غیر مدعا حروف م... مدہ کتنے ہیں تین کتنے تی ہیں جب یہ مد ہوتی ہے ان کے ساتھ اس وقت یہ ادا ہوتے ہیں منہ کے خلا کی ہوا سے لیکن جب یہ متحرک آ جائیں تو ان کا پھر مخرج ہے جیم کا ای اش اش ای ای ای ای اس میں آپ نے معلوم کیا کہ زبان کا درمیانی حصہ جب سامنے والے تالو کے درمیانی حصے سے لگتا ہے چپکتا ہے تو یہ تینوں حروف ادا کیے جاتے ہیں نو کے زبان کے حروف سین سواد ز ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں اب جب آپ نکالے تو اس میں زبان کا اگلا سرا اور سامنے والے چاروں دانتوں کے تھوڑا سا آپس میں ملنے سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں اگلا حرف ہے پہلو زبان کا حرف واد اس کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ وادھ ہے واد نہیں ہے فارسی اور اردو میں تو زواد استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کا مخرج اور ہے اور وہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑیں جب آپس میں ملتے ہیں تو گواد ادا ہوتا ہے آؤ آؤ بائیں طرف سے آسان ہے دائیں طرف سے اس سے زیادہ مشکل ہے اور دونوں طرف سے یک وقت نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تو بائیں طرف سے آپ نکال لیں آؤ آو، آؤ آو، آو، آو، آو، آو، اس کے متعلق یاد رکھیے کہ اگر مثلا آپ نے واد کی بجائے زواد پڑا قرآن پاک میں جیسے ہے بولال اگر آپ نے عربی میں مخرج اس کا صحیح نکالا تو اس کے معنی ہے گمراہی بھٹک جانا لیکن آپ نے وا کہہ دیا غلال کہہ دیا تو اس کے معنی ہے سایہ دار چیز کو کہتے لہذا فوراً معنی بدل جائے کبے کے حروف دو ہیں <تصفح> <کوف، كات>. کیپ <تصفح> یہ جو دونوں حروف ہیں زبان کا آخری حصہ کبے کی جو قریب ہے جب اوپر تالو سے لگتا ہے تو ادا ہوتے ہیں اوف پر کر کے پڑھتے ہیں کیف ذرا ہٹ کر نیچے کی طرف سے نکلتا اور باریک ہوتا ہے او آپ کو ایکٹ یہ دونوں حروف قو کے حروف کہلاتے ہیں آخر میں تین حروف ہیں زبان کی نوک اور کروٹ کے حروف لام نون, نون, نون اور اب آپ نے دیکھا کہ زبان کا اگلا سرا اور لام میں پہلے چاروں جو دانت ہیں ان کے ساتھ لگنے سے یہ لام ادا ہوتا ہے اور تین سامنے والے دانتوں سے لگنے سے نون اور دو کے ساتھ را لیکن اوپر والے عزیز طلبہ یہ تھے تمام خروف تہجی کے مخارج یاد رکھیے کہ کبھی ان کے مخارج اگر بدل جائیں تو فوراً معنی بدل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے